أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العزيم والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله يموت بلا حياء ولا تشعرون صد اللہ البشر القدیر صدقہ رسول البشیر لائق صد احترام پہل سنت قابل قدر سامعین حضرات آئیے سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت اللہ عالمین شکی المزنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار پورنمار میں دوروز شریف کا نذرانہ پیش فرمائے پڑھیے بلند آواز سے اللہ صلی سیدنا و شفینا و ابیبنا مولانا محمد انجود بالکر وبارک و, و سلم قایرو برکت کے لیے اور پڑھیے درود پاک اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد المدن الجود والکرم و علیه بارک وسلم صلوات سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے کل اعلان کیا تھا کہ انشاء اللہ تعالی آج کربلا مولا کے اس خونی منظر کا ماحول آپ کے سامنے پوری کوشش کر کے میں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ جس سے آپ کا دل شہیدان کربلا کی محبت سے چور ہو اور آپ اپنے ذہن و فکر میں اس بات کو بیٹھائے کہ امام حسین ہی کے نقش قدم پاک پر چلنے میں زندگی کے لیے معراج ہے اس حیات کے لیے ترقی دنیا اور آخرت میں اس و امام حسین ہی پر ہے لیکن حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حسار سن لیجئے دل نو بنا لیجئے نہ بنا لیجے رحمتوں میں نہا لیجیے یا رسول اللہ گت موم سارا جہاں مستف کو منا لیجیے مستفی کو منا لیجیے رحمتوں میں نہ لیجیے دل مدی نہ بنا لیجیے اور ان سے ان سے کسی سے نہیں ان سے ان سے کسی سے نہیں لو نبی سے لگا لیجیے لون بیگا لیجیے دل مدی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 شاہست حسین بادشاہ یزید حکا کی بنائے لائی لا ہست حسین اور اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے یکرب عد اللہ یک سجد شبیری قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے گھر کر بلا کے بعد حضرات رب تعلیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ولا تقول فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات یہ دوسرے پارے کی آیت کریمہ ہے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ نہ کہو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں بل اہراؤں وہ زندہ ہیں ولا کلّہ تشورون ہاں تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو اگر سمجھنا چاہو تو نہیں سمجھ پاؤ گے اللہ کے راہ میں مارے جانے والے اللہ کے مقبول بندے و زندہ ہیں اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ رب تالا اپنی راہ میں قتل ہونے والوں کے لیے زندگی کا اعلان کر رہا ہے کہ میری راہ میں جو قتل کیے گئے ان کو زندگی دی جا رہی ہے قتل سے پہلے بھی ان کو زندگی دی گئی ہے اور قتل کرنے کے بعد بھی ان کو زندگی مل رہی ہے وہ جب دنیا میں تھے تو بھی ان کے لیے زندگی ہے اور رب کی راہ میں قتل ہو گئے تو بھی ان کے لیے زندگی ہے بہت صحیح کہا اجمل سلطان پوری نے کہ قبر میں ہوئی نصیب جب زیارت حبیب قبر میں ہوئی نصیب جب زیارت حبیب اور مرکز حیات پر زندگی ٹھہر گئی زندگی ٹھہر گئی مرد مومن کو قبر میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے کی زیارت ہوگی اس کی زندگی وہیں اپنے مقام پر ٹھہر جائے گی اس کے لیے زندگی ہی زندگی ہے رب فرماتا ہے کہ میری راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو اب اگر کوئی دعوی کرے کہ رب کی راہ میں جو مارے جاتے ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں ان کی روح پرواز کر جاتی ہے ان کی لاش زمین پر تڑپ جاتی ہے ان کا ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے مردہ نہ کہا جائے نہیں تب پھر مردہ کسے کہا جائے آخر جو بستر پر لیٹے لیٹے مر جائے اسے ہی مردہ کہا جائے اللہ کی راہ میں یہ کاٹا جا رہا ہے اسے مردہ نہ کہا جائے نئی پابندی لگ رہی ہے کہ اس کو مردہ نہیں کہہ سکتے ہو تب کیا کہا جائے؟ تو رب اجازت دیتا ہے، فرمان جاری ہوتا ہے اس کی طرف سے بل وہ زندہ ہیں پروردگارِ عالم ہم نے مان لیا ہمارا یقین ہے ہمارا ایمان ہے تیرے, فرمان، پر کی تیرے وہ بندے جو تیری راہ میں مارے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں لیکن کیا اس، ان کی زندگی ہم سمجھ پائیں گے ہماری سمجھ میں آئے گی ان کی زندگی تو رب فرماتا ہے اور بولا تو تم شعور نہیں رکھتے شعور کا لفظ آیا ہے پرانے پاک میں یہ نہیں آیا ہے کہ بلا تعلوم تم جان نہیں پاؤ گے یعنی تم اپنی عقل کی بنیاد پر ان کی زندگی کو سمجھنا چاہو تو نہیں سمجھ پاؤ گے لیکن شہدا کی زندگی کو رب تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی سمجھ میں دے دیتا ہے وہ تو سمجھ بھی جاتے ہیں اسی لیے تو کا لفظ ہے شعور کا مطلب ہوتا ہے اپنے عقل و ادراک سے کسی چیز کو معلوم کرنا تو تم اگر اپنی عقل و ادراک سے کسی چیز کو معلوم کرنا چاہتے ہو تو نہیں معلوم کر پاؤ گے لیکن رب بتا دے تو تجھے علم ہو جائے گا اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ خالص نیت سے رب کی راہ میں مارا جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے لیکن اپ ذرا غور فرمائیے کربلا کا نقشہ عجیب پایا جا رہا ہے اور کربلا کی جنگ عجیب پائی جا رہی ہے کربلا میں جو 22000 فوج تھی امرب ابن سعد کے مقابلے میں امرب ابن سعد کے ساتھ امام حسین کے مقابلے میں وہ فوج کافروں سے لڑنے کے لیے جا رہی تھی لیکن اس فوج کا دستہ مکمل صداقت سے ٹکرا جاتا ہے وہ سارے کے سارے لوگ جاتے اور اسلامی دشمنوں سے جنگ کرتے تو انہیں شہادت کی منزل ملنی تھی لیکن خدا کے راز اور کو سمجھتے چاہیے کہ وہ ادھر آ کے صداقت کے ماحول سے ٹکرا کر کے اپنے آپ کو جہنم کا پروانہ لے لیا کرتے ہیں یہ مسیت الہی ہے یہی تو قدرت کے بھید ہیں جو کوئی نہیں سمجھ پاتا ہے کہ رب کون کس کے ساتھ کرنے والا ہے ذرا ملاحظہ حضر فرمائیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ کیا ہے حضرت امام حسین نے جنگ نہیں کی ہے امام علی مقام تو دفاع کر رہے تھے یہی وجہ ہے پیارے کہ جب حضرت امام علی مقام کا پورا نقشہ ہم سامنے رکھتے ہیں اور سامنے رکھ کر کے جب تجزیہ کیا جاتا ہے تو امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین پر تصویر رات میں ایک اور مشورہ تو رکھا تھا امر ابن سعد کے نے رکھا تھا کہ امرب نے ساد ایک کام کرو تم اگر تم چاہتے ہو کہ جنگ نہ ہو تو میں کب چاہوں گا کہ لڑائی ہو میں تو مہمانوں کے طور پر بلایا گیا ہوں مہمان کے طور پر آپ بلائے گئے ہیں امرب نے خطوں کا اور سارے خطوں کو کے سامنے الٹ دیا کہا تم پڑھ لو دیکھو یہ ہے کہ نہیں ہے اگر تم چاہتے ہو کہ ہم یہاں نہ رہیں تو ہمیں اجازت دے دو ہم اسلامی سرحد پر کہیں اور چلے جائیں یا تو تم ہم کو جانے دو ہم اجید کے پاس جا کر کے اس کی گفتگو کر لیں امربن پوری کوشش کر رہا تھا کی لڑائی نہ ہونے پائے حسین ابن علی پر تلوار نہ دنیا ہے. ہے جو دنیا زندگی ہی کو ترجیح دے اس کا ٹھکانا جہنم ہے حضرت امام حسین سے جب امراط سے بات ہونے لگی تھی تو امام علی مکام فرمایا امر ابن سعد کہا ہاں کہا یہ بتاؤ یزید باطل پر ہے کی حق پر ہے کہا یزید باطل پر ہے کافر اس کا ساتھ چھوڑ دو کہا ہمارے مکانات کو چلوا دے گا امام علی مقام نے فرمایا ہم مکان बनवा देंगे کہا یہ بتاؤ کہ اس نے حدود الہیہیا کو توڑا ہے کہ نہیں توڑا ہے کہا شرعیت اسلامیہ کے خلاف بہت کچھ کیا ہے کہا تو اس کا ساتھ کیوں دیتے ہو کہا ہمارے بال بچے کھچوا لیے جائیں گے ہماری مال و متا سب لوٹ لی جائے گی. امام مقام نے کہا میں اس سے بہتر تمہیں عطا کر دوں گا آپ ذرا وہ یہ نہیں کہا ہو حسین ابن علی میں آپ کے مقابلے میں آیا ہوں یزید کا معاملہ سامنے ہے وہ اپنی جائیداد کو سامنے رکھ رہا ہے اپنے بال بچوں کو سامنے رکھ رہا ہے اپنی دنیا کو سامنے رکھ رہا ہے حسین اگر میں تلوار میان میں کر لیتا ہوں تو میری دنیا چلی جائے گی میرا مکان چلا جائے گا یہی تو امام حسین سمجھا رہے ہیں کہ جب دین اور دنیا دونوں سامنے ہو جائے اور دنیا اپنا منہ پھیلا کر کے تمہارے دینی جوش کو نگلنا چاہے تو تم ہمارے قدم پر چل دینا اور ہماری زندگی کو یاد لینا دنیا تم ٹھوکر سے اڑاتے چلے جاؤ گے دنیا کو طمال کرتے ہوئے چلے جاؤ گے دنیا چاہ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے میشن کو میں اپنے جال میں پھنسا لوں لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اور رسول کونین کے سیدائیوں نے ثابت کر دیا نہیں نہیں دنیا کو ہم اس طرح سے پاؤں سے مار دیا کرتے ہیں یہ بات بھی تو آئی تھی حضرت امام علی مقام کے سامنے امام علی مقام کے یہ کے بعد اور سارے دوست احباب شہادت کا جام نوش کر علی مقام کی تنہا شخصیت رہ گئی سے امام علی مقام تنہا ہیں 10 محرم کی تاریخ ہے 10 محرم کا دن گزرتا چلا جا رہا ہے یہ کہ بعد سارے لوگوں کو شہادت تصیب ہو گئی ہے امام علی مقام آخری بار اپنے خیمے کے اندر آئے اندر آنے کے بعد اپنی بہن حضرت زینب کو بلایا اور بلانے کے بعد صبر کی تلقین دی حضرت شہربانوں کو بلایا انہیں بھی صبر کا پیغام دیا ام رباب کو بھی بلایا انہیں بھی صبر کا پیغام دیا ام لیلا کو بھی بلایا کو بھی, بھی صبر کا پیغام دیا حضرت سکینہ لپٹ جاتی ہیں امام مقام سے امام اس مقام ساری لاشیں تو پڑی ہوئی ہیں اب کون ہماری حفاظت کرنے کے لیے رہ جائے گا ساری تلواریں آپ کے لیے سمک رہی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اپنی شہزادی کو صبر کی تلقین دی قران کی ایت تلاوت کر رہے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اے بیٹی پڑھو ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے حضرت سکینہ رو رہی ہیں آپ اندازہ لگاؤ آپ کے گھر کی چھوٹی بچی آپ سے پیار و محبت میں رونے لگے آپ پر کوئی ظلم ہو رہا ہے کوئی دقت و آپ پر ہو تو صاحب اولاد جو ہیں وہی لوگ اس غم کو سمجھ پائیں گے حسین کے غم کو کربلا کے میدان میں دیکھو جوان بیٹے کی لاش تڑپ گئی, گئی ہے خیمے کی طرف لوگ بستے چلے آ رہے ہیں تلواریں چمک رہی ہیں اقتدار کا بھوت ان لوگوں پر ایسا سوار ہے امام علی مقام ساری حجتیں ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن تمہیں کوئی بہانہ نہ ملے قیامت کے دن تمہارا کوئی معاملہ سامنے نہ آنے پائے قیامت کے دن تمہارے لیے کوئی اضر نہ رہے کہ ہم کو یہ نہیں معلوم تھا ساری باتیں امام علی مقام بتا ہیں اور اپنے خیمے میں صبر کی تلقین بھی کر رہے ہیں صبر کی تلقین کرنے کے بعد امام علی مقام اٹھے اور اٹھنے کے بعد گھوڑے کو لیا تلوار ہاتھ میں سنبھالی تب تک ایک آواز پیچھے سے آتی ہے اے میرے سرتاش ٹھہر جاؤ امام علی مقام نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو آپ کی بیوی بی حضرت شہر بانو تھی یہ وہی شہر بانو جن کا نکاح حضرت عمر فاروق اعظم نے آپ کے ساتھ کیا تھا یہ وہی شہر بانو ہیں جو ایران کے بادشاہ کی شہزادی ہیں حضرت شہر بانوں نے کہا آپ حضور آپ آ حضرت امام علی مقام نے فرمایا اب مجھے خیمے کی طرف نہ بلاؤ اب تم لوگ اپنے آنسو کو میرے سامنے نہ گراؤ اب مجھے اللہ کی رضا پر جانے دو اب اللہ کی مشیت جو ہے وہ ہو کر کے رہے گی مجھے اب نہ پیچھے لوٹاؤ آپ نے حضرت زینب کا واسطہ دیا آپ کی ماں کا واسطہ دیا حضرت امام علی مقام ماں کا واسطہ سن کر کے گھوڑے سے اتر پڑتے ہیں پھر قے میں اپنے قدم کو رکھا قدم کو رکھنے کے بعد کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو حضرت شہربانوں نے ہاتھ پکڑ کر کے کہا ذرا آپ اپنے اس بچے کو بھی دیکھ لیں امام علی مقام کے شہزاد حضرت علی ببن حسین جن کو حضرت مام لاب کہا جاتا ہے شدت بخار میں مبتلا ہیں شدت سے حضرت دعائیں حضرت امام علی مقام کے ہاتھ کے سکون کو جب حضرتین کو ملتا ہے تو پوری طاقت سمیٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ابا کے قدموں پر اپنا سر رکھنا چاہتے ہیں امام علی مقام نے فرمایا میرے شہزادے تم گھبراؤ نہیں تمہیں ابھی بہت رونا پڑے گا اے زین ہم تو اب تھوڑے دیر کے لیے اور مہمان ہیں لیکن زین حسین کی ساری کا کارنامہ تمہیں انجام دینا پڑے گا بیٹا آؤ میں تمہیں اپنے سینے سے لگا لوں باپ نے بیٹے کو سینے سے لگایا جو امانت تھی اپنے بیٹے کو سونپ دیا بیٹا تڑپ جاتا ہے ابا حضور آپ کے بعد میری زندگی کیسی رہے گی ایک بیٹا اپنے سامنے اپنے باپ کو قتل ہوا کیسے دیکھ سکتا ہے ابا حضور بھلے میں بخار کی شدت میں ہوں لیکن مجھے چاہیں گھسٹ کر کے زمین پر جانا پڑے میدان میں قوفیوں غدداروں کے سامنے اب با حضور میں بھی قربان ہونا چاہتا ہوں مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے رسول کون ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام علی مقام ساری دنیا کے مر و ماوا ساری دنیا کو سہارا دینے والے اقا و بربریت کے چنگل سے بچانے والے امام حسین اپنے بچے کسے ارشاد فرماتے ہیں اے علی اے زین العابدین سنو سنو بیٹا نسل مصطفی کی افضائش تم سے ہوگی اقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام ظاہر تمہیں سے نشر ہوگا اغواس اقتاب ابدال تمہاری پشتوں سے نکلیں گے زین العابدین تمہیں میدان میں جانے کی ضرورت ہی ہے تمہیں تو ابھی بہت کچھ دیکھنا پڑے گا بڑی تسلی دیتے ہیں سُلا دیتے ہیں امام علی مقام کے شہزادے کو بڑا بخار ہے اتنا بخار ہے اتنا بخار ہے کہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آگ کے شعلے پر ہاتھ رکھ ہوں امام مقام نے دعا اور اس کے بعد وہاں سے اٹھ کے چلنے لگے بہن آپ کو تھام لیا بھائی جان ٹھہر جاؤ جب سارے لوگ کربلا کے میدان میں جا رہے تھے پردے کا ماحول مت توڑنا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے بات تم لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے لیکن جب تک حسین زندہ ہے حسین کا یہ فارمولہ قائم رہنے دو کہ حسین کی زندگی میں حسین کی بہن کا آنچل کسی نے نہیں دیکھا تھا حسین کی زندگی میں حسین کی بہن خیمے کے باہر نہیں آئی تھی حسین جب تک تھے تب تک لوگوں کی یہ تاریخ مرتب ہو جائے گی کہ حسین نے آہو فغا کرنے سے روک دیا تھا اور صبر کا پیغام دیا تھا اور قرآن کی آیتر کر کے سنا رہے تھے ان اللہ ہم آستابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ تم رو نہیں اگر امام علی مقام آگے بڑھے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف اپنے سر پر باندھا ذوالفقار تلوار حضرت علی کی اپنے ہاتھ میں لے لیا حضرت امام حسن کا پٹا اپنے کمر میں باندھا اپنے ماں کا دوپٹا اپنے سر پر باندھ کر کے اور پھر اس کو ہاتھ میں لے کر کے دعا مانگتے ہیں تلوار لے لیتے ہیں امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہونے لگے بہن نے نیچے سے ہاتھ لگا دیا میرے بھائی رکاب پر سوار ہو جاؤ اپنا پاؤں رکھ لو امام علی مقام رکھ کر کے جب شہانا سج کے ساتھ کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے کوپیوں کی تلوار بلند ہو گئی حسین لائی کرو گے, ہی تلوار کو زمین میں ڈال دو گے. امام علی مکام نے فرمایا نہ میں جنگ کروں گا نہ میں یوں ہی تلوار کو اپنے زمین میں ڈالوں گا حسین تم نے سب کچھ کٹا دیا ہے کون سی بات رہ گئی ہے یزید کو امیر تسلیم کر لو اس میں بات ہی کیا رہ گئی ہے امام علی مقام نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے میں کو امیر تسلیم کر لوں تم نے کیا سمجھ میں تو یہ ارد चल نگا رہے ہیں امام حسین کیسے تسلیم کر لیں یزید کو اپنا امیر اور اس کی خلافت کو خلافت الہیہ کیسے تصور کر لیں ذرا دیکھو تو امام علی مقام پر اللہ کے رسول کے توسل سے قیامت تک درود بھیجا جانے والا ہے امام علی مقام پر اللہ کے حبیب کے توسل سے سارے مومنین درود پڑھنے والے ہیں اج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو حضرت امام حسین کو باغی قرار دے رہے ہیں اور حکومت کا غدار قرار دے رہے ہیں آج بھی جب میں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھ کر کے بیٹھنے کے بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے اور درود شریف جب پڑھتے ہیں اللہ, اللہ سیدنا مولانا محمد وہ اعلیٰ علیہ سیدنا مولانا محمد تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تم نماز میں جب درود پڑھ رہے ہو تو یہاں درود بھیج رہے ہو اللہ درود نازل فرما محمد پر اور درود نازل پرما ان کی آل پر ان کی آل کون ہے تمہیں کہنا پڑے گا حسن ان کی آل ہے حسین ان کی آل ہیں فاطمہ ان کی آل ہیں, کی آل ہیں تک تو نبی کے تبس سے ان کی آلوں پر بھی درود بھیجا جاتا رہے گا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا تجزیہ کرو حسین کی زندگی کو اور دیکھو حسین کی زندگی کو دیکھو امام حسین کے کارنامے کو دیکھو امام حسین کی تحریک اور مشن کو امام حسین نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ قتل حسین اصل میں مر گئے ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین یہ حضرت امام علی مقام ہیں کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے آخری خطبہ دیا تھا اپنی اپنے نصب کو بھی بیان کر دیا تھا سبب کو بھی بیان کر دیا تھا رسول کون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جو ان کو عزت و عظمت حاصل وہ سب کو بیان کر دیا تھا ان لوگوں نے سنا سننے کے بعد اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیا تلواریں آگے بڑھنے لگی لوگ آگے بڑھنے لگے امام علی مقام کو اب دفاع ضرور کرنا ہے حضرت امام علی مقام پر جب تیر آتا ہے آپ کے امامہ شریف نے تیر لگا تیر کو کھینچ کر کے پھینک دیا تب تک ایک تیر داہنے طرف سے آیا اسے بھی نکال کر کے پھینک دیا تب تک ایک تیر بائیں طرف سے آیا اسے بھی نکال کر کے پھینک دیا جب تلوار لے کر کے وہ آگے بڑھے تو امام علی مقام بھی تلوار لے کر کے آگے بڑھے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بائیس ہزار لشکری ہیں ایک ایک مٹھی کنکر لے کر کے پھینکے تو ایک آدمی دب جائے گا پتہ نہیں چلے گا ایک یلغار آتا ہے حضرت امام آی مکان کی طرف لیکن علی کا شیر مارتا کاٹتا چلا جاتا ہے حضرت امام آی مکان کے سامنے کوئی بھی نہیں پا رہا ہے ان سارے لوگوں نے گھیرا بنا لیا اور گھیرا بنانے کے بعد تیروں کی بارش کرنے لگی کنکروں کو اٹھا کر پھینکنا شروع کیا گرد وا شروع کر دیا آج بھی مزاج آدمیوں کا ہے کہ پہلے جب اس طرح سے اسلحے نہیں تھے اور چلائی جاتی لاٹیاں تلواریں چلائی جاتی تھی تو سرخ مرچ کو پیس کر کے وہ رکھ لیا کرتے تھے اور اسی کو میدان میں اڑا دیا کرتے تھے دشمن کی آنکھوں میں پڑ جائیں ان کی آنکھیں بند ہو جائیں ہم حملہ کر لیں امام علی مکان پر گرد و ڈالا جا رہا ہے امام علی مقام پر کنکریاں پھینکی جا رہی ہے تیروں کی کی جا رہی ہے ہر کوئی یزید کو اپنا حامی بتانے کے لیے دوسرے کو گواہ کرنے کے لیے تیر برتا رہا ہے جو آگے بڑھے ہیں وہ تلوار چلا رہے ہیں امام علی مقام نے مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے عرض کیا وا محمدہ! وا محمد میرے آکا میری خبر لو اے میرے سرکار میری خبر لو نانا جان آپ کا حسین کربلا کے بیدال میں ہے و کا ماحول ہے میرے پیارے آخر امام حسین پر اتنی تلواریں کیوں برتا جا رہی ہے امام آئی مقام کو اس طرح سے کیوں زیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ پوری دنیا اپنی طاقت سمیت کر کے لگی ہوئی ہے حسین اکیلے رہ گئے ہیں اگر حسین کو آج دبا دیا گیا تو قیامت تک اسلام کا قانون دب جائے گا اور حسین نہ دبا تو اسلام کا قانون نہیں دبے گا آئنے مردہ آئین جمع مردہ حق گوئیوں دے باقی اللہ کے شیروں کو ہاتھی نہیں روبائی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبایا نہیں جا سکتا اس امام کو کیسے دبایا جا سکتا ہے جس امام نے نبی کی انگلیوں کو چوسا ہے جس امام نے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش لیا ہے جس امام نے نبی کی شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کا دودھ پیا ہے جس امام کی تربیت سات سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے جو سات سال نبی کونائن صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہا ہو آخر ذرا دیکھو تو اس کا ہاتھ لیا جا رہا ہے در حسین کا ہاتھ نہیں لیا جا رہا ہے بلکہ حسین کے تعلق سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے نبوت پر حملہ کیا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے پاک کو جب بیعت کیا تھا رضوان پر تو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو فرمایا تھا یہ ان کا ہاتھ ہے رسول اللہ خلیف سوم کے ہاتھ کو لیے اپنا ہاتھ فرما رہے ہیں یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہاں تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ حسین تو میرے اسم کا ٹکڑا ہی ہے اللہ اکبر آپ ذرا غور فرمائیے ہاتھ ناپاک کے ہاتھ میں کیسے چلا جاتا اچھا یزید کا جرم کیا تھا یزید کا جرم تھا سننے میں بات آئی تھی کہ کبھی کبھی وہ شراب پی لیتا ہے وہ نماز کا تاریک ہے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ بےہائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ لونڈیوں کے گانے سنتا ہے وہ شکار کا عادی ہے یہی سارے اس کے قبی افعال تھے کہ امام حسین نے یہ کہا تھا کہ اس نے نماز کا انکار کر دیا ہے یا یہ الزام تھا کسی کا کہ قرآن کو ان لوگوں نے انکار کر دیا ہے یا یہ تھا کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی نہیں مانتے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سیرت پر ان کا کوئی اعتراض نہیں تھا پوری تاریخ گواہ ہے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ نعرہ لگاتے ہو حسین کا دامن نہیں چھوڑوں گا حسین کا دامن نہ چھوڑنے کا مطلب ہے نماز نہ چھوٹنے پائے روزہ نہ چھوٹنے پائے استطاعت ہو جائے تو حج نہ چھوٹنے پائے امام حسین کے دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے قریب نہ جاؤ امام حسین کے دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ شراب کی بوتل ہاتھ میں نہ لگنے پائے امام حسین کے دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بے حیاں کے طرف قدم کو مت بڑھاؤ امام حسین کے دامن پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ تم نماز اخیر دم تک نہ چھوڑو تمہاری کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے امام حسین کے دامن پکڑنے کا مطلب یہی ہے اب اگر اس پر تمہاری زندگی جا رہی ہے تو حسینی ہو اور اس کے خلاف تمہاری زندگی جا رہی ہے تو تم خود فیصلہ کر لو کہ دعویٰ تو کرتے ہو حسینی بننے کا اور ذہن و فکر تمہارا کس طرف جا رہا ہے آپ خود فیصلہ فرما لیں حضرت امام علی مقام نے سارے لوگوں کو پیغام دیا اس کو بھی ان لوگوں نے سنا تلواریں چل رہی ہیں امام علی مقام کے مقدس جسم پر بہتر زخم لگے تھے آپ اندازہ لگاؤ کہ جس کے جسم پر بہتر زخم لگ گئے ہوں تیرو تلوار کے اس کا حال کیا ہوگا موت اور زندگی میں کتنا فیصلہ رہ جائے گا وہ کیسا ہوگا جس کے اندر بولنے کی طاقت ہو جس پر بہتر زخم لگے ہوں ایک گولی سنسنا ہوئی جاتی ہے ایک زخم لگتا ہے پورے ہاسپٹل کا عملہ لگ جاتا ہے مگر اسے ہوش میں نہیں لا پاتا اس کی زندگی چلی جاتی ہے ایکسیڈنٹ ہوا ایکسیڈنٹ ہونے پر جسم کا ایک حصہ ٹوٹا پوچھ رہے ہو جلدی اسپتال میں پہنچایا جائے امام علی مقام کے جسم اطہر پر بہتر زخم لگے ہوئے ہیں آخر بہتر زخم کیوں لگے اس پر جب جی فلسفیانہ طور پر نگاہ ڈالو تو کربلا کے میں آپ کے بہتر تھے امام علی مقام نے بتا دیا اے بہتروں میں تمہارا سارا غم اپنے اوپر لے رہا ہوں تم سب کو تو زخم لگے ہیں مگر سارے بہتروں کا درد ہمارے اوپر آ رہا ہے سارے بہتروں کا زخم میں برداشت کر رہا ہوں اچھا بہتر زخم لگے تھے ایک بات اور بتاتا چلو کیا ری زخم بہتر ہیں اور بہتر زخم تکلیف دے رہے ہیں نبی کونین نے ارشاد فرمایا امتی اللہ وبینہ ملتن کلار اللہ ملتن واحدہ میری امت میں ان قریب تہتر فرقے ہوں گے بہتر جہنم میں جائیں گے ذہن مل گیا اشارہ مل رہا ہے کہ بہتروں سے تکلیف ہوگی بہتر زخم امام علی مقام کو لگے ہیں امام کو تکلیف ہو رہی ہے بہتر فرقوں سے اسلام کو تکلیف پہنچے گی یہی سے ذہن مل جا رہا ہے کہ بہتر زخم جیسے تکلیف پہنچا رہے ہیں ایسے یہ بہتر فرقے تکلیف پہنچا رہے ہیں امام علی مقام کہہ رہے ہیں میں تنہا ہوں تم بہتر زخم ہو حسین برداشت کر لے گا نازی فرقہ کہہ رہا ہے میں تنہا ہوں تم بہتر ہو ہم ساری مصیبتیں برداشت کر لیں گے ذہن کو بھی اپنے اس معاملے کو بھی اپنے ذہن میں رکھو امام علی مقام پر بہتر زخم لگے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک میں ایک تیر دشمن کر کے لگ گیا تیر کا لگنا تھا امام علی مقام گھوڑے سے نیچے آگئے آپ کا گھوڑا بھی لہو لہان ہے آپ کا گھوڑا بھی زخموں سے چور ہے زخموں سے چور گھوڑا ہنناتا ہوا ایک طرف ہو جاتا ہے اس پر بھی تیروں کی بارش ہو رہی ہے امام علی مقام زمین پر تصریف لے آئے ان سارے نابکاروں نے ان سارے فلیدوں نے گھیر لیا امام علی مقام کو گھیرے میں لے لیا اب کون ہے جو امام علی مقام پر تلوار چلائے گا کون ہے جو امام علی مقام کے سرے اکتب کو تن سے جدا کرے گا زمین کاپ رہی ہے سورج اپنی سواؤں کو چھپا لیتا ہے اندھیرا چھا جاتا ہے اٹھاؤ کتابوں کو پڑھو کہ شہادت امیر حسین کے دن سورج چھپ گیا تھا کہ نہیں چھپ گیا تھا امام حسین کی شہادت کے دن ہوا رک گئی تھی کہ نہیں رکی تھی امام حسین کے شہادتوں کی, کی لکڑیاں توڑی جاتی تو خون نکل رہے تھے کہ نہیں نکل رہے تھے امام حسین کے شہادت کے دن پتھر اٹھایا جاتا تو خون نکل رہا تھا کہ نہیں نکل رہا تھا امام حسین کی شہادت کے دن صبح سے لے کر کے شام تک کوئی پرندہ بولا نہیں تھا اور کوئی پرندہ اڑا نہیں تھا اپنی جگہ سے امام کا غمت بلایا جا رہا ہے جب حلق کا خون نکلا تھا جبریل کو حکم ہوا میرے محدود کے نواسے کا خون لے لو فخ پر پھینک دو پر پھینک جاتا ہے وہ خون سبق کی سرخی میں نمایاں ہو جاتی ہے اور سبقی دکھائی جا رہی ہے یہ قیامت تک دیکھتے رہیں گے لوگ امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے رہیں گے آپ ذرا ملحر حضرت امام علی مقام کی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے نظام رک جاتا ہے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں مولا ارشاد ربانی ہوتا ہے میرے فرشتوں میں نے تم پر جو بنی آدم کو فوقیت دی ہے بزرگی اور سرفرازی دیا ہے لقت کر نمنا بنی آدم میں نے بنی آدم کو بزرگی کا تاج پہنایا ہے میرے فرشتوں دیکھ لو میں بنی آدم سے جو جو امتحان لیتا چلا جا رہا ہوں بنی آدم میں میرا جو مخلص بندہ ہے وہ امتحان دیتا چلا جا رہا ہے اور امتحان کے سارے پیسے حسین پر ڈال دیے جا رہے ہیں اس نے آج انسانیت کو بزرگی کا تاج پہنا دیا لکت کردم حضرت امام علی مقام کی شہادت کا وقت آ گیا یہ دشمنان گھیرے ہوئے ہیں یہ دنیا کے بھوت امام پر تلوار برسانا چاہتے ہیں امام علی مقام کے قریب بڑا سمر دل یہ وہی ناپکار سمر ہے یہ وہی مردود سمر ہے جس نے ابن زیاد کو بھی کہا تھا ایک ایسا پلیٹ فارم تھا ابن زیاد کے لیے بھی کہ جب امر ابنیاس نے خبر پہنچائی تھی کہ ہم نے حسین ابن علی کو منا لیا ہے وہ دمشق یزید کے پاس جانا چاہتے ہیں تو ابن زیاد نے یہ کہا تھا فوجیوں سے کہ اگر وہ یزید کے پاس جا کر کے اس کی بیت کر لے رہے ہیں تو بات بن جا رہی ہے پھر جنگو جدال کرنے کی مشورہ دیا تھا امیر کوفہ گورنر کوفا تمہیں کیا مل رہا ہے تمہاری تاریخ بہادری کیسے لکھی جائے گی اسی ظالم نے مشورہ دیا تھا اسی ظالم کے اوپر وہ بھوت سوار تھا اسی ظالم کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کوڑ ہی کتا میرے بیت اطہار کے خون میں موڈ ڈوبو رہا ہے کچھ اس تھا اسی ظالم کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کوڑ ہی کتا میرے بیت اطہار کے خون میں موڈ بو رہا ہے اللہ اللہ حضرت امام علی مقام کے قریب جب یہ ظالم پڑا اور امام علی مقام کے گلے پر اپنا ہاتھ لگایا دوسرے ہاتھ سے تلوار کو بلند کیا امام عالی مقام نے اپنی ساری طاقت کو سمیٹا اور اپنی پیشانی کو سجدہ میں کر لیا امام عالی مقام نے فرمایا خبیص تھی ہو جا میرا نانا نے سچ فرمایا تھا کہ ایک کو ہی کتا میرے اہل بہت ہار کے خون میں موہ ڈبوئے گا نانا کی بات کو یاد کرنے کے بعد امام حسین کے آنسو گر گئے اپنی پوری طاقت سمیٹنے کے بعد اپنی پیشانی کو سجدہ میں کر لیا حسین دنیا سے جائے تو سجدہ کی شکل میں جائے اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہہ دیا کہ اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے ایک زاد اللہ ہی ایک سجدے شبیری یہی امام حسین کا جو آخری سجدہ ہے سارے ساجدوں کے لیے تاج ہے ساری سجدہ گاہوں کا محافظ ہے سارے لوگوں کی مفرت کی ضمانت ہے وہ ایک سجدا تو کیا سمجھتا ہوئے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہی وہ سجدہ ہے امام عالی مقام کا امام عالی مقام سجدہ میں ہیں ظالم شیمر نے تلوار اٹھائی کائنات کاپ جاتی ہے اعلان کر دیا جاتا ہے ان اللہ معرین تلوار چلی آپ کے گردن پر تینان بن مالک خبیث نے آپ کی گردن سے سر اقدس کو جدا کر دیا زمین کاپی راجعون ہے امام حسین شہادت کی منزل سے پار ہو کر کے اپنے نانا کے حضور پہنچ گئے ادھر امام علی مقام کا شہید بولا تھا امام علی مقام کی شہادت کے وقت یہ سب لوگ محسوس کرنے لگے کہ زمین ہل رہی ہے یہ اپنے اپنے قدم کو ادھر ادھر لے جا رہے ہیں سارے لوگ ہٹ گئے کسی کے اندر ہمت نہیں کہ حسین پر کچھ اور حملہ کیا جائے ان ظالموں کو جب تھوڑا سا وقفہ ملا اس سے وقفے کے بعد ان خدیث نے کسی نے حضرت امام علی مقام کا امامہ لے لیا کسی نے تلوار کو لے لیا کسی نے پٹکے کو لے لیا آپ کی سواری پر قبضہ کر لیا گیا ایک ہنگامہ مچا دیا گیا بالکل گرد و غبار میں فوج کے اندھیرے ظلمات کے تاریکیوں میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو چھپا لیا جاتا ہے حضرت امام علی مقام کی بہن حضرت زینب اپنے خیمے سے دیکھ رہی تھی جب سارے طرف سے فوجی جوانوں کا نرگا ہوتا ہے تلواریں پلند ہوئی تو امام حسین کی بہن حضرت زینب نے آہ کھینچی اے میرے پروردگار میرے بھائی کا امتحان ہو گیا اے میرے مولا تبرتا فرما ہاں میرا بھائی شہید کر دیا گیا میرا بھائی قتل کر دیا گیا خیمے کی تبانا تنابوں کو اکھاڑنا شہرانوں نے پکڑ لیا اے حسین پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کے ساتھ چند بچے بچیاں آپ چہلویال ہو کوئی مصیبت آ جائے تو ان کا رونا دھونا سامنے رکھ لو کتنا رویا ہے کربلا کے میدان میں حضرت زینب نے ہیں حضرت زینب اس طرح سے حضرت امام حسین کی چھوٹی سی بچی سکینہ تاپ تاپ کر کے زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ رکھ کر کے اپنے باپ کو یاد کیا ہے عابد بیمار کس طور پر شدت بخار میں اپنے باپ کے لیے تاپ رہے ہیں کس طور پر اور دوسری عورت ہے امام علی مقام کی محبت میں تاپ رہی ہے ان کا محافظ کون ہے ان کے دوپٹوں کا رکھ والا کون ہے ان کے کانوں کی بالیوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے ان کے ناموز کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھانے والا کون ہے بلند ہوتی ہے اے میرے پروردگار ہمیں صبر عطا فرما سے غیبی پکارتا ہے ان اللہ ہم الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اپ ذرا دیکھیے قبر کا کیسا پیغام حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں دے دیا اور ظلم کی گردن کو صبر سے کس طرح سے اپ نے کاٹا حسین نے یزید کے مقصد کو خاک میں ملا دیا اور اسلام کے چہرے کو اپنے خون کی سرخی سے ماور اور روشن کر دیا قیامت تک اسلام کا چہرہ چمکتا رہے گا اسلام کے چہرے پر اگر کوئی کالک لگانا چاہے تو سینک کرنے والے بہت سے لوگ آ جائیں گے حسینی کرنے والے خون کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے آپ حضرت مام علی مقام کی شہادت ہو گئی اب شہادت ہونے کے بعد یہ ظالم لوگ تو سر اکتس کو اپنے قبضے میں کر رہے ہیں لیکن فوج کا ایک ہی حصہ خیمے کی طرف بڑھ جاتا ہے بالکل قریب تھے خیمے کے پاس دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور جا کر کہ ان ظالموں نے سیمر سب سے آگے آگے ہے کہ حسین ابن علی کے خیمے میں اکٹھا کر, کر لیا کہا کہ تم سب لوگ ایک خیمے کے اندر ہو جاؤ بقیہ سارے خیموں کو جلا دیا گیا بڑی تفش پڑ رہی ہے بڑی دھوپ تھی نہ جانے کیا سوچ کر کے ان ظالموں نے ایک خیمہ دے دیا تھا بقیہ سارے خیمے جلا دیے گئے جائزہ لیا جا رہا ہے کیا ہے ایک ظالم نے بڑھا حضرت سکینہ کی طرف تم کون ہو میں علی بسین ہوں تم کیوں نہیں میدان میں آئے تم کو حسین نے چھوڑ دیا میں بخار میں تھا ورنہ اپنے باپ کے قدموں پر میں سب سے پہلے قربان ہو جاتا تو ٹھیک ہے اب بھی تم کو قربان کر دیا جا رہا ہے تلوار بلند ہونے والی تھی تب تک حضرت زینب آگے بڑھی اور حضرت زینب نے ظالم زین الدین کو تجھے مار دینا ہے علی بن حسین کو تجھے مار دینا ہے تو پہلے ہمیں قتل کر دے تب تک عمر بن آزاد پہنچ گیا عمر بن ساتھ پہنچا کو ڈاٹا سب فہمت سارے لوگ یہاں نکلو بھاگو سمر نے کہا کہ حسین ابن علی کی ایک نشانی علی ابن حسین بچے ہیں جو بیمار تھے کہ ان کو چھوڑ دو ان کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب چونکہ سالار وہ تھا فوج کا اس کی بات کون کاٹتا یہ سارے کے سارے لوگ ہٹ گئے ہم ابن ساتھ بھی وہاں سے ہٹ گیا حضرت زینب رو رہی ہیں بچیاں رو رہی ہیں سارے کے سارے لوگ جتنے بچے کھچے تھے سب کے سب رب کی بارگاہ میں آنسو رہے ہیں ادھر یہ ظالم آیا عصر کا وقت ہو گیا حضرت زین ابل نماز ادا کی جو لوگ نماز ادا کیے نماز ادا کیے یہ ظالم لوگ بھی آئے اور خوشی منانے لگے مغرب کا وقت ہوا ازان ہوئی مغرب کے وقت آزان ہونے کے بعد ان ظالموں نے لاشوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا ان کے فوجی جو مرے تھے اپنے فوجیوں کو تو کربلا میں ادھر ادھر لے جا کر کے وہی دفن کر دیتے ہیں لیکن امام علی مقام کے جتنے ساتھی تھے جتنے شہید ہوئے تھے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازے پاک خود یہ ظالم مہی چھوڑ دیتے ہیں اور رات بھر یہ جشنے فتح مناتے ہیں آپس میں بیان کرتے ہیں کہ اس طرح سے لڑائی ہوئی ہے پھر سوچتے ہیں یارو ہم لوگوں نے غذب کر دیا اگر دنیا بھی نہ ملی تو ہوتا ہے ان کو قتل کر کے ہم لوگوں نے تباہی مول لے لی ہے یہ ساری باتیں ان لوگوں کے ذہن میں آئی یہیں سے بات کر رہے ہیں یہیں سے انتقام خدا بندی شروع ہو گیا ہے یہی سے ذہن و فکر بدلنے لگا ہے اگر امام حسین نبی اللہ تبارک و کا جنازہ کربلا کے میدان میں رکھا ہے شہداء کے جنازے رکھے ہوئے ہیں رات کی تاریکی بڑھتی چلی جاتی ہے جب رات کا پچھلا پہر آیا تو تھوڑا سا سکون حضرت زینب کو ملا حضرت زینب لے کہا کہ دور پہنچ کے جوان ہیں ان تک تو منہج جانا نہیں ہے لیکن لاؤ کربلا کا جائزہ لے لو میرے بھائی کا جنازہ کہاں رکھا ہوا ہے حضرت زینب دبے قدموں چلتی ہیں جیسے چند قدم چلی شہیدوں کی لاشوں کو دیکھا تو چیخ تو بلند ہونے والی تھی لیکن اپنے کلیجے کو تھامھا آگے بڑھی تو دیکھتی کیا है ایک بہت ہی خوبصورت चेहरा دکھائی دے رہا ہے ایک آواز آ رہی ہے بیٹی زینب تب تک ان کو یاد آ گیا یہ تو میرے باپ حضرت علی کی آواز لگ رہی ہے حضرت میں چل گئی اور آگے بڑھنا چاہتی ہے مگر قدم رک جاتا ہے اے بیٹی میں کون ہوں اے زینب میں تیرا باپ علی ہوں حضرت زینب رو پڑی ہے میرے باپ آپ اس وقت کہاں تھے جب آپ کا بیٹا شہید ہوا جب آپ کے بیٹے پر پانی بند کیا گیا, اے میرے باپ آپ نے اپنے بچے کی حالت کو دیکھ لیا ہے حضرت امام علی حضرت اے حضرت امام حسین میں موجود تھا میں تمہارے نانا سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر حکومت فرما دیں تو پہلے تو میں جسمانی طاقت سے اخایا تھا خیبر کے قلعے کا میری روحانی طاقت اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ کربلا کی زمین تحس کر دی جائے گی لیکن زینب میں نے حسین کا مختل کو دیکھنے کے بعد بھی حسین کے حسینی دعا کی تھی حسینہ صبر واجر اے پروردگار حسین کو صبر عطا فرما حسین کو عطا فرما اے سین میرا بیٹا صابر و شاکر ہو کر کے ہم سب کے پاس آ گیا ہے تب تک آگے آپ قدم بڑھاتی ہیں یہ آواز بند ہو گئی دوسری آواز آتی ہے زینب تم سلامت رہو تمہیں اللہ سب فرمائے جیسے میری ماں حضرت فاطمہ جان میں رات کی سیاہی میں اپنے بھائی کا جنازہ دیکھنے آئی ہوں آپ کہاں تھی حضرت فاطمہ نے جنت کی آواز لگ رہی ہے فرما رہی ہے اے تمہارے بھائی کے سارے حال کو ملاحظہ کر لیا ہے زینب تم آگے بڑھو اگر تم دیکھو گی تو جہاں تمہارے بھائی کا جنازہ رکھا ہے وہاں کنکر پتھر نہیں ہے وہاں کی زمین صاف ہے میں اپنے آنچل سے صاف کر دی تھی کہ میرا بیٹا یہی سوئے گا زینب میرا بیٹا ساکر و شاگر بن کر کے آیا ہے دنیا سے اور ساگروں شاکروں کا امام ہو گیا ہے زینب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تو تمہیں اور امتحان دینا ہے زینب بھائی تو ابھی تو تمہیں اور صبر کرنی ہے آواز بند ہو جاتی ہے حضرت زینب آگے بڑھی ایک آواز ایسی آتی ایسا لگا یہ نانا جان کی آواز ہے ایک نور کا سما بدھا ہوا ہے آپ کے جنازے پیشانی کو زمین پر رکھ دیا نانا حضور جب آپ کے شہزادے کے زلف میں پکڑ کر کھینچی جا رہی تھی تب آپ کہاں تھے جب اس گرد نے تلوار چلائی گئی جس کو آپ چوا کرتے تھے تب آپ کہاں تھے اے نانا ہوں تو اپ اپنے شہزادے کے حال کو دیکھ لیا ہے आवाज आती है بیٹی زینب تم صبر کرو میں نے دیکھ لیا ہے میں دیکھ رہا ہوں بیٹی میرا حسین امتحان سے گزر گیا ہے بیٹی اب میرے حسین کے لیے کوئی کٹھنائی نہیں ہے بیٹی میرے حسین کو رب تعالی نے جو تخت و تاج عطا فرما دیا ہے وہ کسی کے لیے میاسر نہیں ہے بیٹی میں نے یہ پہلے کہہ دیا تھا کہ حسین جنتی زمانوں کے سردار ہیں بیٹی حسین کے لیے ساری آسان ہو گئی ہیں بیٹی تم صبر کرو आवाज بند ہو جاتی ہے حضرت زینب سوچتی عالم ارواح سے ان ہمارے مقدس نفوس کی قدسیہ کی آوازیں تھیں یہ عالم ارواح کا نورانی سما ختم ہو جاتا ہے حضرت زینب قریب جاتی ہیں بھائی کے جلازے کو دیکھا آنسو پوچا ہاتھ لگایا چلی آئیں تر اقدس تو ہے نہیں ہوئے دی دی اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں آپ کا تنے نور ہے لیکن وہ بھی زخموں سے چور ہے ہر قدم صبح کا سفیدہ پھیل رہا ہے حضرت زینب پہنچی نماز ادا کرتی ہیں امام امام زید جان مجھے بھی سجدہ کرا. ا تو مجھے بھی سہارا دے دو حضرت زین العابدین کو سہارا دیا گیا اٹھ کر کے تیمم کرتے ہیں نماز ادا فرماتے ہیں یہی تو باپ کا پیغام تھا کہ بیماری میں بھی تم خدا کو نہ بھولنا یہی تو باپ کا پیغام تھا کہ کسی مور پر خدا کو نہ بھول لا اتنے مصیبتوں کے پہاڑ ائے ہیں مگر وہ خدا کو بھول نہیں رہے ہیں ہم اور اپ کس طرح سے حسینی بننے کا دعوی کر رہے ہیں تھوڑی سی پریشانی ا جائے تو عبادت سے ہمیں بدلی پیدا ہو جاتی ہے ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت ہو جائے تو مسجد میں جانا ہم چھوڑ دیتے ہیں ہمارے اوپر تھوڑی سی دشواریوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑے دشواریاں آ جائیں تو طرح طرح کے وسطے ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں لیکن حضرت امام زین الحدین نے نماز ادا کی ہے سورج طلوع ہو رہا ہے لیکن آج اس کی رات بھر پڑے ایسے عشرت میں رہے سویرے سویرے حضرت امام علی مقام کا مقدسر نیزے پر لیتے ہیں ہرملا خلی مردود اپنے نیزے پر حضرت امام علی مقام کا سر رکھتا ہے تمام سوہر میں سب سے پہلے سر اقدس امام عالی مقام کا ہے جو نیزا پر چڑھا کسی کا سر نہ تو مقام عہد میں نیزا پر چڑھا تھا نہ مقام فدر میں نیزا پر چڑھا تھا نہ مقام پر سر نیزا پر چڑھا تھا بلکہ قرآن نیزا پر چڑھایا گیا تھا میدان میں امام علی مقام کا سر نیزا پر چڑھایا جا رہا ہے دنیا کا یہ وہ پہلا شہید ہے جس کا سر نیزا پر چڑھایا جا رہا ہے اللہ پر آپ ذرا اس شام کو دیکھ لو جو شام, شام دس محرم کی تاریخ گزر گئی یہی وہ شام ہے جس شام کی ساری سامتا آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے جس شام کا سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے یہ شام غماندوہ لائی تھی یہ شام ایک عجیب رقط لائی تھی یہ شام ٹوٹے ہوئے دل تھے ان ٹوٹے ہوئے دلوں پر مرہم کیا رکھتی بلکہ ان ٹوٹے ہوئے دلوں پر اور زخم کاری ہو رہی تھی ایسی شام کربلا کی آئی تھی کربلا کے میدان میں شام گزر گئی ہے سب کا پھیلا ہے یہ سارے کے سارے لوگ تمام خواتین کو سید زادیوں کو جو بچے کھچے تھے اونٹوں پر سوار کر لیتے ہیں ننگی اونٹوں تو اونٹ کی ننگی پیٹھوں پر سوار کیا جاتا ہے اگر کسی کو کچھ گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو یہ ظالم تھی. باندھ دیتے ہیں رستیوں سے اور اپنے پیچھے پیچھے کہہ دیتے ہیں فوج کا ایک دستہ متعین ہو جاتا ہے حضرت امام علی مقام کا سرے خولی لے کر کے ابن زیاد کے دربار میں کوفہ چل پڑتا ہے کہ ظالم چلے شام پہنچنے میں ہو گئی جب شام ہوئی تو اور فوجیوں نے کہا کہ جن لوگوں کے مکانات یہاں ہیں وہ تو کوفہ میں چلے جائیں اپنے اپنے مکانوں پر اور سویرے سویرے اکٹھا ہو کر کے خولی کے میدان مکان کے سامنے پھر جلوس کی شکل میں نکال کر کے حسین ابن علی کا سر کوفہ کے گورنر میں گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جائے گا یہ اعلان ہوا ہولی بھی اپنے گھر سر اکثر کو لے کر کے چلا گیا یہ ظالم جیسے حضرت مامالی مقام کا سر لے کر کے اپنے گھر کے اندر پہنچا لٹا پٹا قافلہ وہیں روک دیا جاتا ہے ان سارے لوگوں کو پھر سسکیاں بچ جاتی ہیں پھر یہ رونے لگتے ہیں کہ اب دیکھو کرب کوفہ کے میدان میں ہمارے ساتھ کیا کیا جاتا ہے کربلا کے میدان میں تو اس طرح سے ان ظالموں نے نامو سر سالت پر حملہ کیا ہے اور اب کوفہ کی گلیوں میں دیکھو ہمارے لیے کس طرح سے یہ کارنامہ انجام دیتے ہیں سکیاں بچ گئی ہیں رو رہے ہیں آنسو تو رہ نہیں گئے آنسو خشک ہو گئے ہیں ایک درد بھرا دل ہے کا پہاڑ ہاتھوں میں ہے کفار سے کون حسین ابن علی سرکار کے داماد حضرت علی کے شہزادے حضرت حسین کہاں وہ کہاں مل گئے کہا کربلا کے میدان میں مل گئے حکومت کی بغاوت کر کے کوفا کی طرف آ رہے تھے ہم سب کو حکم ہوا ہم لوگوں نے کربلا کے میدان میں گھیر لیا ان کو گھیر کر کے قتل کر دیا یا ان کام کتنا بڑا لایا ہے تیرا گھر جائے. تیرا گھر تباہ ہو برباد ہو جائے اس نے کہا ایک نیک بی بی کا کام یہ نہیں, نہیں تھا کہ دنیا کے انسانوں میں اتنا اچھا انسان جس کا سر تو نے کاٹ دیا ہے جن کا چہرہ کوئی دیکھ لے تو نجات کا پروانا مل جائے جن سے محبت کوئی دیکھ کر لے تو نجات کا پروانہ مل جائے ظالم تو اپنے گھر میں لے کر کے سر کو آیا ہے تیرا گھر اب ہمارے لیے نہیں ہے وہ زالم بیٹھ جاتا ہے یہ سویا تو نے سر امام کو غسل دیا گسل دینے کے بعد گھر میں خوشبو تھی خوشبو لگا دیا ایک اچھا سا کپڑا لا کر کے رکھ دیتی ہے اس پر سر امام کو رونے لگتی ہے آنکھوں سے آنکھوں بہ رہے ہیں حجاب دور ہو جاتا ہے پردہ ہٹ جاتا है तेरा نے دیکھا آسمان سے لے کر کے سرے امام تک انوار رحمت کی بارش ہو رہی ہے نور کی ایک لڑی لگی ہوئی ہے رو رو کر کے عرض کرتی ہے صبح کا سفیدہ پھیلا خولی جب جاگا اور اس نے کہا اب میں اس سر کو لے کر کے فوجیوں میں جا رہا ہوں اور ہم سارے فوجی پھر گورنر ہاؤس میں جائیں گے خولی نے کہا جا تو سر کو فوجیوں میں لے کر کے جا اس نے نقاب اوڑھا اور اس نے کہا جا تیرا گھر برباد ہو اب میں تیرے لیے نہیں ہوں اس نے بہت سمجھایا بجھایا سوچا کہ عورت کی جات ہے ابھی تھوڑی دور جا کر کے واپس آ جائے گی خطا ہو کر کے لیکن خولی تو سر امام کو لے کر کے یزیدی فوجیوں کے ساتھ اب کوفا کی گلی میں داخل ہونے والا ہے گورنر ہاؤس میں جانے والا ہے مور بتا رہے ہیں جب خولی واپس آیا تھا تو اس نے اپنے گھر میں اپنی بیوی بی کو نہیں دیکھا پوری زندگی پتا لگا لیا کہاں میری بیوی بی گئی کچھ نہیں پتا چلا کوئی نہیں جان پایا کوئی مورخ جان ہی آج تک نہیں پا رہا ہے کہ سرے امام کو جب لیزے پر بیا بی تھا تو نقابو کر کے اس کے گھر کی بربادی کے لیے بتوا کرتی ہوئی نکل اچھے نہیں ہیں لے تو اپنے بچوں کو لے, لے نہ مجھے تیرے بچوں کو چاہیے نہ مجھے گھر چاہیے وہ آج تک کوئی پتہ نہیں لگا پایا کہاں وہ نیک بیوی بی نکل گئی نہوانہ مل گیا اس نے بی بی کو محبت کے سدے میں طرح دیکھو یہی تو یزید کی شکست ہے امام علی مقام کے سر اقدس کو یہ ظالم لوگ لے کر کے کے کوفہ میدان سے مگر میدان لے کر بلا سے کوفہ کی گلیوں میں پہنچ گئے ہیں کوفہ کی گلیوں میں ان ظالموں نے گھمانا شروع کر دیا یہ گھوما رہے ہیں اور گھوم گھام کر کے جب گورنر ہاؤس کے پاس پہنچے سر امام کو لے کر کے گئے سخت پر رکھ دیا سخت کے ابن سیاد مردود بیٹھا ہوا تھا یہ گورنر بن کر کے بیٹھا ہے سارے لوگوں کو جمع کر لیا سارے لوگ جمع ہو گئے جیسے سارے لوگ جمع ہوئے اس اپنے ہاتھ میں اور امام علی مقام کے چہرے کی طرف جیسے مر جانا کے بیٹے تو اپنی کرتے تھے اتنی بولی تھی اس نے اپنی کو بلند کیا کہا تم بوڑھے صحابی نہ ہوتے تو ابھی میں تمہیں قتل کر دیتا آپ نے فرمایا تو بُڑھاپے کا اتنا لحاظ کر رہا ہے تو صحابیت کا کیا لحاظ کرے گا جب نواز رسول کا تو نے لحاظ نہیں کیا یہی تو حضرت امام حسین کی جیت ہے اور یہی تو یزید کی ہار ہے کہ ظالم کے سامنے حق بولی بولتے رہنا چاہے جان دے دینی پڑے چاہے سہنی پڑے مگر حق اپنی زبان سے کبھی بھی چھپانا نہیں حق بولنے میں کبھی بھی درغ نہ کرنا حضرت زید ابن صحابی رسول ہے صحابی رسول بیان کر رہے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے رسول اللہ اس جگہ کو چوما کرتے تھے اب بتاؤ رسول کون ان کے نہیں کی ہے اس کو تم روک نہیں سکتے ہو ابن زیاد نے سارے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آخر حسین ابن علی کے کچھ اپراد بچے بھی ہیں کہاں کہا بچے ہیں کہاں کون کہاں کی بہن زینب ہیں اور بھی عورتیں ہیں کچھ بچیاں ہیں ان کا ایک لڑکا بیمار تھا وہ بھی بچا ہے ٹھیک ہے حسین کی بہن کون ہیں تب تک پردے کے آن سے آواز آتی. حسین ابن علی کی بہن میں ہوں زینب کہا زینب تمہارا نام ہے, کہا میرا نام زینب ہے. کہا اپنے بھائی کی قرارت کو دیکھ لیا. حضرت زینب نے فرمایا میں نے اپنے بھائی کے مرتبے کو پہچان لیا کہا تمہارے بھائی کو مرتبہ ملا کہا میرے بھائی کو مرتبہ ملا ہے تمہیں ظلم کا درجہ دیا گیا ہے اور میرے بھائی کو شہادت کا درجہ دیا گیا ہے تم ظالم کے روپ میں ہو گئے اور ظالم کی سزا قرآن کر رہا ہے وہ جہنم میں جلتے رہیں گے اور شہید کے لیے قرآن کر رہا ہے تقول کی آیتوں کو پڑھنا شروع کرتی ہے تو وہ ظالم کہتا ہے کہ زینب کتنا تیز ذہن ہے اس لیے کہ یہ علی یہ علی کی بیٹی ہے حسین کی بہن ہے زینب تمہیں کیا چاہیے حضرت سیلم نے فرمایا کوفی غدداروں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے کوفی بیوفاؤں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے میرے بھائی کے ساتھ ان لوگوں نے گداری کی ہے ہمارے خاندان کے نوجوانوں کو ان لوگوں نے شہید کیا ہے حکومت و اقتدار کی لالچ میں اب ہم سے یہ پوچھتے ہیں کیا چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے تیری دعوت تیری سرواز اور تیری رضا کو ہم پاؤں سے اڑا دیتی ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے اب ہمارا ہمارے بھائی کہاں ملے گا اب حسین ہمیں کہاں ملیں گے ابر حسین کا چہرہ کہاں دیکھنے کو ملے گا ظالم کوفیوں تم قیامت سکون نہیں پا سکتے ہو قیامت تک دنیا کے لوگ سن سن کر کے تم پر لعنت برساتے رہیں گے اور تمہاری بے وفائیوں کا چرچہ کرتے رہیں گے تمہاری زمین کو سکون نہیں ملے گا تمہارے گھر والوں کو سکون نہیں ملے گا اس لیے کہ تم نے ناموس مصطفی کے ساتھ کھیلواڑ کیا ہے حسین ابن علی پر ظلم کیا ہے حضرت زینب کی تقریر سن کر کے سناٹا کھا جاتا ہے کچھ لوگ وہی اختلاف کر بیٹھتے ہیں جو دم دم میں محبت کا دعویٰ کرتے تھے تھوڑی دیر میں محبت کا جوش ابھرتا تھا تھوڑی دیر میں محبت کا معاملہ ختم ہو کر کے عدالت کے لیے تلواریں اٹھ جایا کرتی تھی سارے لوگوں پر سناٹا چھایا ہے بات یہ طے ہوئی کہ یزید کا کام تو تمام ہو گیا لیکن یہ لشکر و سپاہ امام حسین کے سرے اب کو لے کر کے اب شام کی طرف جائے یزید کے دربار میں جائے اب یزید جو وہاں سے حکم ناصد کرے گا اس پر عمل کیا جائے گا حسین ابن علی کا سر قلم گیا ان کے ساتھیوں کو تو دیا گیا یہ وہ ظالم لوگ آپس میں کہہ کے ایک میٹنگ کرتے میٹنگ ختم ہو جاتی ہے تیاری کا معاملہ سامنے آتا ہے ان سارے سروں کو لے کر کے یزید کے دربار میں پیش کر دو یہ سر کیوں پیش کیا جا رہا تھا سارے لوگوں کو ٹہرانے دھمکانے کے لیے کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ حسین ابن علی جیسے جمع مرد پاک شریف عابد و تاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماسے کا مقدس سر کاٹنے میں ان لوگوں نے در نہیں کیا تو دوسروں کو کتنی سزائیں دیں گے اس لیے کوئی ہمت نہ کرے خلافت کے تعلق سے بولنے میں اور حکومت کا اختلاف کوئی نہ کرے ان ظالموں کا یہ مقصد تھا جو سر امام حسین کو اس طرح سے گلیوں میں گھما کر کے اور اب دمشک کی طرف لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں امیر شام جس کو یزید کہا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو امیر کہلاتا تھا دمشق شہر میں جایا جاتا ہے دمشق شہر میں اس کا تخت ہے तो शहर شہر کی طرف روانگی ہو جاتی ہے لوٹا پٹا قافلہ ہے سارے کے سارے لوگ مزمہ ہیں چہروں پر اداسی چھائی ہے اور جب کوفا کی طرف سے کربلا کی طرف آئے تھے کربلا کی طرف سے کوفا کی طرف آئے تھے پھر کی طرف سے اب دمش کی طرف جا رہے ہیں پکار ہوتے ہیں <clears throat> چیخ بلند ہوتی ہے میرے پرور دگار یہ تیری کیا مسیحت ہے ہم ایسے ہی گھمائے جاتے رہیں گے ہم کو ایسے شہر سے شہر शहर घुमाया जाता रहेगा حضرت زینب پھر صبر کی تلقین کرتی ہیں یہ سارا قافلہ لے کر کے یہ ظالم لوگ دمشتی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں چلنے کے بعد ایک ایسا مقام آیا جس مقام پر شام ہو گئی ان ظالموں نے کہا یہیں جاؤ اور یہیں کے بعد رات گزار لو جب دن کا اجالا ہو تو پہاڑوں کا راستہ طے کر کے جنگلوں کا پھر چلا جائے شام میں اور دمشق شہر میں چلا جائے جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ظالم لوگ ٹھہر گئے اسی قریب میں ایک گرجا گھر تھا گرجا گھر کا پادری تھا نکلا نکلنے بعد کہا تم لوگ کون ہو کام امیر شام یزید کے فوجی ہیں کہا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہاں کا ان کا بیٹا یزید بیٹھا ہے تخت پر ہاں کا یہ فوج کا نقشہ کیا بتا رہا ہے کہیں جنگ پر تھے کہاں جنگ پر تھے کہاں کہاں کا کربلا کے میدان میں جو گفا کے قریب ہے جس کو میدان نئے کہا جاتا ہے کا یہ معاملہ کیا ہے کہا یہ حسین علی اور ان کے ساتھیوں کے سر ہیں کہا کیسے کہا ہم لوگوں نے کاٹ دیا ہے کہا کیوں کہ حکومت کی بغاوت انہوں نے کی تھی کا کس کی حکومت کی بغاوت کا یزید حکومت کی بغاوت ہماری جا گھر کے تریف سے دور ہو جاؤ تب تک ایک لشکری نے اپنی تلوار کو بلند کیا کہا دیکھتے ہو ہم امیرے شام کے فوجی ہے فوج سے تم ٹکرا ہو پادری تھوڑی دیر تک کچھ سوچا اندر چلا گیا اندر جانے کے بعد پھر باہر نکلا باہر نکلنے کے بعد کہا یہ بتاؤ تمہاری فوج کا مالک کون ہے کسی نے اشارہ کیا یہ ہے یہ ہے یہ ہے سر امام خولی کے پاس تھا کہا خولی کے پاس امام حسین کا سر ہے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو پادری نے کہا صرف ہماری نیت ہے کہ تم لوگ رات گزارنا چاہتے ہو ہاں تو رات گزارنے کے لیے ایک کام کرو کہ سرے امام کو رات بھر کے لیے مجھے دے دو تمہیں دے دیں اگر تم غائب کر دو تو کہا ہم غائب نہیں کریں گے ہمارے مکان کے قریب آپ گرجا گھر کے قریب ہو اتنے فوجی ہو تعداد میں ہم غائب کیسے کر دیں گے اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے تو تم جو کہو دینے کے لیے تیار ہوں کہا تم دراموں دینار دے سکتے ہو کہاں دے سکتے ہیں اسی ہزار درہم اس پادری نے اپنے گرجا گھر کے اندر سے نکال کر ایک گٹری پیش کر دیا اور کہا یہ سب رکھ لو تم لوگ جب میں صبح تمہیں سر واپس کروں گا تو سر بھی لے لینا اور یا اسی ہزار درہم بھی لے لینا یہ دنیا کے لالچی تو تھے ہی سہولت کے لیے تو سب کچھ کیا ہی تھا ظالم راضی ہو گئے امام علی مقام کا سر افسر لیا پادری غسل دیا خوشبو لگایا سخت پر چادر بچائی اس پر رکھ دیا رات کا سناٹا گزرتا چلا جا رہا ہے وہ اصر امام کی زیارت کر رہا ہے سوچ رہا ہے یہ حسین ابن علی یہ حسین ابن علی علی ان کا چہرہ کتنا اچھا ہے ظالمین نے ان کو شہید کر دیا تب تک پادری کی نگاہ پڑتی ہے کہ اس کے مکان کی چھت شک ہو جاتی ہے اور نور کی برسات ہو رہی ہے نور کی ایک لڑی بس جاتی ہے تب تک پادری نے کہا حسین گواہ ہو جاؤ آپ زندہ ہو آپ کے نانا زندہ ہیں اور آپ کے نانا جو دین تین اسلام لائے دین ہے اسلام برحق دین ہے میں آپ کے رو برو اب کلمہ پڑھ رہا ہوں اور مسلمان ہو رہا ہوں لائی لہا اللہ محمد الرسول اللہ سر امام کے سامنے پادری نے کلبہ پڑھ لیا یہی تو حسین کی جیت ہے اور یہی تو کی ہار ہے ان کی تلواریں باہر پڑی ہیں یہ پڑے ہیں دینار کی لالت میں پڑے ہوئے ہیں. مگر حسین کا سر کٹا ہوا, ہوا چہرہ دیکھ لے تو اسلام بڑھ رہا ہے جو امام حسین کی زیادہ کر لے تو اسلام بڑھ رہا ہے آپ شام الحدہ فرمائیے امام علی مقام کے سر عقد کے سامنے راہب اسلام قبول کر لیتا ہے اور جب کا سیدہ نمودار ہوا اور ان لوگوں نے کہا کہ لاؤ سر امام کو ہمیں دے دو تو حضرت امام علی مقام کے سر اکزت کے ساتھ, ساتھ اس نے کہا تھا اب مجھے, مجھے عبد اللہ کہنا میں اسلام لا چکا ہوں میں نے ان کے نانا کا کلما پڑھ لیا ہے اتنا سننا تھا سارے لوگ ہکے بک کے رہ گئے اور جب ان ٹھیکریوں جب کٹری کو کھولا کہ ہم و دینار پائے ہی ہیں تو کے جو ٹھیکریوں کے شکل میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے جس کا مضمون ہے کہ ان قریب ثالم لوگ جان جائیں گے ان کو کس کروٹ کر کے جنت میں جہنم میں اسلام है ہوتا ہے होता है کے بعد وہ حضرت امام علی مقام ہے मकाम है इंसान को تو तो لینے دو اور کام پکارے گی ہمارے ان شاء اللہ کل کروں گا دربار میں سر پہنچا اس کے بعد کیا ہوا پھر مدینہ شریف پر کیسے چڑھائی ہوئی پھر مکہ شریف کی بھی ہومتی کیسے کی گئی یزید کیسے مارا گیا اس کے سارے فوجی کیسے مارے گئے یہ محل زندہ